یا یا نور اللہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ چار سو انیس صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنصورہ صفحہ 170 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاہ ستار قادری رضوی ضیائی دامد مرکات ایک بہت ہی پیارا درود پاک نقل کرتے ہیں انشاءاللہ شاء آپ کو درود پاک بھی سناتا ہوں اور اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں اللہم صلی علی سعیدین مولانا محمد و علی آلہ و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 جبکہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یہ آیت پارا چار سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 190 سو نوے ایک ہم بھی پڑھتے سنتے ہیں انہ فی خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنہار لآیات ال لئولی الذين يذكرون الله قياما وكعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون, ويتفكرون في خلق السماوات والأرض مَا سُبْحَانَكَ عَذَابًا ترجمہ ایک کنزل ایمان بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلوں میں نشانیاں ہیں عقل کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے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 صف دریا بہادیے ہیں رو رو کہ مو صفا نے دریا بادیے ہیں سلو الدیب سول اللہ تعالی علی محمد وبار تفر نعیمی میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں حضور انور شاہ بار وبر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحجد کے وقت بیدار ہو کر آسمان میں نظر فرماتے اور یہی آیت کریمہ نیت تک پڑھتے یعنی سورہ آل عمران کی آیت ایک سو نبے تا ایک سو چورانوے کی تلاوت فرماتے تہجد کے لیے اٹھنے والوں کو یہ آیت پڑھنا ثواب کا باعث ہے کہ سنت رسول اللہ ہے درود پاک پڑھئے صلو علی صلو اللہ تعالی علی محمد آلہ و و و صحبہ دروپ پڑیے وبار کا میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ خالت جل فکر دے رہا ہے سورہ عمران کی یہ آیت نمبر ایک سو نبے امنا فی خلق سما وات وقت اس کے تحت حافظ قرآن حافظ حدیث حضرت امام سیدنا جلال الدین عبدالرحمان بن ابی بکر سیوتی شافعی علی رحمۃ اللہ کافی تفسیر در منصور میں اس کا شان نزول نقل کرتے ہیں وہ فصیل قرآن حضرت سئینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے مکہ مکرمہ کے قریش یہودیوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ موسیٰ علیہ اسلام کون سے موجدات لائے یہودیوں نے کہا کہ موس علیہ السلام عصا لائے ید بیزہ لائے ید بیزہ بھی یہ موس علیہ السلام کا معزہ ہے بڑا عظیم شان معذہ کہ آپ اپنا دستے مبارک اپنے بغل کے نیچے کرتے اور جب باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا اب مکہ مکرمہ کے کفار قریش عیسائیوں کے بات کریں اور پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے معجادات لائے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 ترجمہ ایک ارب ایمان تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا بعض دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں قفل یعنی تالاب ایک اور مقام پر ارشاد باری تالا پارہ تیئیس سورہ سعود آیت انتیس ارشاد ہوتا ہے مبارکل والی ترجمہ ایک کنزل ایمان یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں تو قرآن میں سوچنا ہے تدبر کرنا ہے نصیحت ملے گی تدبر کے معنی کیا ہیں کسی چیز کے نتیجے اور انجام پر غور کرنا اور اگر ہم نتیجے کے انجام پر غور کریں گے تدبر کرنے کا کیا فائدہ ہوگا آئیے سنی چنانچہ ایک تفسیر در منصور جلدو سفر ان سو چار رسول کریم افر الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعال علیہ وسلم نے فرمایا ایک لمحے کا غور و فکر ساٹھ سال کی عبادت سے افضل ہے صفا سات سو ڈبل بارہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم قرآن پاک اور اس آجائے عجائبات تلاش کرو مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو کہ قرآن پاک کے بڑے عظیم مفسر ہیں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 مراد مسلمان مسلمانی باقی وہ کیا کریں گے کفار کیا کریں گے یہ خیال علم میں ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں. میں ایک سورج شروع کرتا ہوں تو اس میں بعض بات باتیں مشاہدہ کرتا ہوں یہاں تک کہ مشاہدہ کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں. جس آیت کو میں سمجھ نہیں پاتا مجھے سمجھ میں نہیں آتی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 پانچ چیزوں میں دلوں کی صفائی اور پاکی ہے وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک تدمبور کے ساتھ تلاوت قرآن قرآن پاک تدمبور کے ساتھ پڑے یعنی کارڈ کے ساتھ ساتھ ترجمہ ہم پڑے ہم اجمیں ہمیں عربی نہیں آتی جو علماء ہیں ان کا معاملہ اور ہے میں ایک عوامی بات کر رہا ہوں تو ترجمے کے ساتھ پڑے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 انشاء اللہ نماز کا ذوق نصیب ہوگا نماز کا خوشو خضو نصیب ہوگا ان شاء اللہ اس قرانی آیات میں تدبر اور تفکر کرنے اور غور و فکر کرنے کا یہ ثمرہ ہوگا یہ پھل ملے گا یہ نتیجہ ملے گا یہ سنا ملے گا کہ ان شاء اللہ عزا وجل ہمیں دل فوزی کے ساتھ دعا کرنا نصیب ہو جائے گی خوف خدا نصیب ہوگا عشق ارسول نصیب ہوگا تو بیمار دل کا علاج پانچ چیزوں میں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 نشانیوں میں غور و تفکر نہیں کرتے اب غور و تفکر ہمیں نصیب نہیں ہوتا تو کیا تدبیر کریں گے غور و فکر نصیب ہو آئیے اللہ کے ولی سے پوچھتے ہیں چنانچہ سعید الطاعین حضرت سیدمہ امام حسن بصری علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اے بن آدم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 امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی عظیم تصنیف ہے پیٹ کا کفل مدیر یہ کتاب لکھتے لکھتے یہ فیضان سنت کا ایک چیپٹر ایک باب ہے امیر علیہ سنت نے خود اپنے اوپر اس کو جو اپلائی کیا اللہ والوں کی شان ہوتی جو کہتے اس پر عمل کرتے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 آپ نے تو مدنی نامات میں ہمیں یہ مدنی انعامت فرمایا کہ روزانہ تین آیا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو تین آیتیں ترجمہ کنزول کے ساتھ پڑھیں تفسیر نور العرفان یہ لکھی ہوئی مفتی احمد یار خان علی رحمت اللہ الحنان کی مختصر تفسیر ہے اسے پڑھیں یا خزائن الرفان جو صدر الفاظل مفصر قرآن حضرت سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی یا حضرت کی خلیفہ ہیں. اسے پڑھیے تفسیر نہیں بھی پڑھیے علما اہل سنت کی تفاصر پڑھیے اور بالخصوص مٹھے میٹھے اسلام بھائی میرے مدنی چینل کے ناظرین سور فاتحہ تو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں تو نماز میں سورے فاتحہ پڑھنی ہوتی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 کا شروانا پڑوڑ کند کا شروانا پڑوڑا حبیب صلی اللہ میں نے گزارش آپ تو اور بھی عرض کرنی تھی تو میں تیاری کر کے آئے تو اس میں سے شاید ابھی آدھا بھی نہیں ہوا تو انشاءاللہ اللہ اگلے سلسلے میں عرض کروں گا اب یہ جو کچھ ہم نے آج سنا اسے کچھ دوہرا لیتے ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کریں انشاءاللہ مدری مدنی باہر بھی سننے کی ساتھ حاصل کریں گے <سلام> تہجد و و <سلام> کے لیے اٹھنے والوں کے لیے کون سی آیت کا پڑھنا سنت پہ رسول ہے کن کن کو معلوم جنہیں معلوم ہے عادت ہے جو حفظ قرآن ہے ان کو جواب دینا آسان ہے جی اب بتائیں سورائے ران کی آیت نمبر ایک سو نوتا ایک اس کا پڑھنا تحجد میں سنت ہے ماشاءاللہ جواب درست ہے سلو الحبیب ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے کتنی آیات پڑھنے سے افضل ہے ماشاء یہ تو کافی اسلامی بھائی کو مانا جی آپ ایک آیت سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے ہزار آیات پڑھنے سے افضل ہے سبحان اللہ آہ. درست ہے کیا ہر شخص قرآن میں غور کر کے شری مسائل نکال سکتا ہے جی آپ صرف جید علمائے کرام کو تدبر کرنے کی اجازت ہے سبحان اللہ جو ہم عوام ہیں ہم اس کو پڑھیں اس پر عمل کریں تدبر کے معنی کیا ہے جی تدبر کے معنی ہیں کسی کام کے نتیجے اور انجام پر غور کرنا ماشاء اللہ سبحان اللہ حضرت سیدم وہاں بن منب رضی اللہ ہوتا عنہ کا ارشاد سبحان اللہ یہ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 اسی قدر نیک اعمال بھی بڑھتے چلے جائیں گے امام غزالی رحمۃ اللہ والی لکھتے ہیں نا کہ علم کہتا ہے عمل کر اب جس قدر علم زیادہ ہوگا انشاءاللہ عمل کی رغبت اس قدر زیادہ ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ تفصیل کے حوالے سے ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ ذکر سے فکر اعلیٰ ہے مزید ذکر سے فکر اعلیٰ ہے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 جی جی مامی غزالی علی رحمت اللہ والی فرماتے ہیں کہ زبان طریقے سے شامل ہو کہ ترتیل کے ذریعے سے یہ ادائیگی عقل اس کی ترجمانی کرے اور دل اس کو قبول کرے سبحان اللہ حضرت ابراہیم خواص علی رحمۃ اللہ رزاق نے بیمار دل کی بیمار دلوں کا علاج اشاد فرمایا وہ اگر کوئی کے حضرت سعید البراہیم خواص ردی اللہ تعالی عنہ بیمار دل کے پانچ علاج فرماتے ہیں پیٹ کا خالی رکھنا اور تدبر کے ساتھ رونے پا پڑھنا اور رات کا قیام کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور رونے کے ساتھ روانے پاک پڑنا وقت گڑ گڑانا چار باتیں آپ کی درست پانچویں وقت صحر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 اپنی ضرورت سے کم کھانا یہ چیز ضروری ہے ماشاءاللہ جس سے مدنی ماحول میں پیٹ کا کفلے مدینہ کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مٹویٹس ماشا مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی یاد رکھیے کہ غور و فکر تدبر خالق میں نہیں کرنا مخلوق میں کرنا چنانچہ تفسیر در منصور میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا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 تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کا ذہن دیا جامع مسجد گلزار مدینہ لوکو شیڈ میں یہ مدرسۃ المدینہ بالغان قائم ہوتا تھا یہ میں کہتے ہیں میں نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیا پابندی سے شرکت کرنے لگا مدرسۃ المدینہ بالغان میں حاضری کی برکت سے نماز روزہ وضو غسل کے مسائل سیکھے مدنی محل سے قریب سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا امیر ال سنت کے رسائل پڑھنے سے فکر آخرت کا ذہن ملا الحمدللہ للہ یہ ازمجل میں مدنی ماحول میں سنتوں کے سانچے میں ڈھلتا چلا گیا گھر والوں پر انفرادی کوشش شروع کی اللہ تعالی کے کرم سے میرے گھر میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا گھر کے تمام افراد دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو گئے گھر میں فلم ڈرامے جو دیکھی جاتی تھی اس کا سلسلہ ختم ہو گیا اور سب گھر والے امیر علیہسنت سے بیٹھ ہو کر سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل ہو گئے اللہ دیکھیں وہ اسلام بھائی جو پہلے خانے وال رہتے تھے پھر مدینہ پور چلے گئے تو خانے وال میں انہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مدرسۃ المدینہ بالی خان کے ذریعے ملا اور پھر ان میں تبدیلی آئی اور ان کے گھر کے مدنی محول میں تبدیلی آئی تو میرے وہ اسلام بھائی میرے مدنی چینل کے ناظرین جو ابھی تک قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے تو کتنے افسوس کی بات ہے